میرے بھائیوں میری بہنوں یہ تھا وہ خط جو اندلس کے مسلمانوں نے سلطان بایزید ثانی کی خدمت میں بھیجا اور ان سے مدد کی درخواست کی سلطان بایزید خود کئی مشکلات کا سامنا کر رہے تھے جو اندلس جانے والے مجاہدین کے راستے میں رکاوٹ تھے یعنی ان مشکلات کی وجہ سے وہ اندلس میں جہاد کرنے والوں کی مدد نہیں کر سکتے تھے اور سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ سلطان کی اپنے بھائی جمشید سے انبن ہو گئی تھی جو تخت و تاج کے لیے کوشا تھا اسی جمشید کی وجہ سے روم میں پوپ اور یورپی ملکوں سے بھی ان کے تعلقات کشیدہ تھے پولینڈ والوں نے مولدافیا پر حملہ کر دیا تھا ٹرانسلفانیا ہنگری اور بلغاریا کے ساتھ بھی جنگ ہو رہی تھی پوپ جولے سانی جمہوریہ بلگاریا ہنگری اور فرانس کے درمیان دولت عثمانیہ کے خلاف ایک جدید سلیبی معاہدہ تشکیل پا چکا تھا اور اس معاہدے کے نتیجے میں عثمانی فوجوں کو ان علاقوں پر نظر رکھنا ضروری تھا لیکن باوجود ان تمام مشکلات کے سلطان بایزید نے مدد بھیجنے کا اہتمام کیا اور مملوکی سلطان اشرف جو کہ مصر کے حاکم تھے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تاکہ دونوں مل کر گرناتا کے مسلمانوں کی مدد کریں اس معاہدے پر دونوں اسلامی ملکوں کے دستخط ہوئے اور اس بات پر اتفاق ہوا کہ سلطان بایزید سکلیا جسے آج کل سسلی کہا جاتا ہے یہاں کے ساحلوں پر بحری بیڑے سے حملہ کرے گا جو ان دنوں ہسپانیہ کے ماتحت تھا اور مملوکی سلطان افریقہ کی طرف سے دوسرے حملوں کا اہتمام کریں گے یعنی عثمانی سلطان اور مملوکی سلطان کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا کہ عثمانی سلطان سسلی کی طرف سے اور مملوکی سلطان افریقہ کی طرف سے حملہ ور ہوں گے سلطان با نے اس معاہدے پر عمل کرتے ہوئے عثمانی بحریہ کو روانہ کیا جس نے ہسپانوی ساحلوں پر چکر لگایا وہاں کا ترسد کیا اور معلومات لی اس بحری بیڑے کی قیادت کمال رئیس کو دی گئی تھی جنہوں نے پندرہویں صدی کے اواخر میں صلیبی بحری بیڑوں کو خوف و ہراس سے دوچار کر رکھا تھا اور مغرب ان سے تھر تھر کانپ رہا تھا سلطان بایزید نے بحری مجاہدین کی خوب مدد کی اور ان کو حوصلہ دیا کہ وہ چھیڑ چھاڑ کرتے رہیں اور ہسپانی علاقوں پر کاروائی کریں عثمانی مجاہدین نے اپنے مسلمان بھائیوں کو نکالنے کے لیے کوششیں شروع کر دی وہ ہسپانوی علاقوں پر حملہ آور ہوتے اور دور تک نکل جاتے اور پھر واپس آتے ان حملوں میں نصرانیوں کی کافی دولت ان کے ہاتھ لگی بہت سے ہسپانوی مسلمان بھی ان سے عام ملے جو بحریہ کا خاصا تجربہ رکھتے تھے جن کی بدولت عثمانی بحریہ کو خاصی طاقت حاصل ہوئی ان مجاہدین کی خدمات کو فوج میں قبول کیا گیا اور ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا گیا بعد میں ان مجاہدین کی ترتیب اور منصوبے کے مطابق عثمانیوں نے بحر متوسط کے مغربی ساحلوں پر بھی حملے کیے اور ان حملوں میں اپنی جدید بحری فوجوں کی خدمات حاصل کی بلا شبہ جمشید کی قابل مذمت حرکتیں سلطنت عثمانیہ کی وسعت کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بنی ہوئی تھی ان حرکتوں کی وجہ سے سلطان با کوئی قابل قدر کارنامہ سر نہ دے سکے ان کی تمام تر توجہ اپنے بھائی کی خبروں پر مرکوز تھی اور انہوں نے اس سے ہر قیمت پر نجات حاصل کرنے کی کوشش کی عمومی طور پر با نے لبانتو کی خلیج میں بلغاریا کو بحری شکست دی جو یونان کے علاقے مواقع ہے یہ واقعہ چودہ سو یعنی نو سو ہجری کا ہے اگلے سال باعزید نے لبانتو کے شہر کو فتح کیا یونان میں بلغاریا کے علاقوں پر عثمانیوں کے قبضے کی وجہ سے پوپ سکندر ششم نے بلگاریا کو عثمانیوں سے واپس لینے کی غرض سے ایک معاہدہ کیا اس معاہدے میں فرانس اور ہسپانیہ بھی شامل تھے عثمانیوں نے فرانسیسی ہسپانوی اور اٹلی کے پوپ کے تین بحری بیڑوں کا سامنا کیا تین ملکوں کی متحد قوت کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا لیکن بالآخر دولت عثمانیہ نے بلغاریہ کے ساتھ صلح کرنے میں کامیابی حاصل کی باعزید رحمہ اللہ تعالی امن و آشتی کی طرف بہت مائل تھے انہوں نے یورپ کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی اس سے پہلے سفارتی تعلقات صرف عثمانی دولت کی حدود پر واقع سلطنتوں تک محدود تھے لیکن آپ اٹلی فلورینڈا بابست اور فرانس کے ساتھ بھی سفارتی تعلقات قائم کر لیے گئے نیز بلگاریا اور ہنگری سے بھی صلح کا معاہدہ تیپا گیا تھا